الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفام أما بعد فأعوذ بالله سميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وقال كعالا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال تعالى وإن امرأة مِنْ من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناه عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من اللسان يفقه قولي آمين يا رب العالمين اسلام کے آئلی قوانین سے متعلق بہت سارے سوالات اسلام کے باہر کے حلقوں سے اٹھائے جاتے ہیں خود مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ جو جدید ترین حالات سچویشن سے متاثر ہوتا ہے ان کے یہاں بھی بہت سارے اشکالات ہیں اسلام کے آئلی قوانین سے متعلق قرآن حکیم کے احکامات بعض جگہ پہ مواضانہ ہے بعض جگہ پہ وہ عوامر اور نواحی کے انداز میں دیے گئے ان احکامات کو سمجھنا یعنی ان میں سے قانون کا اخذ کرنا یہ جو قانون کے ماہرین ہیں اسلامی قوانین کے ماہرین یہ ان کا کام ہے کہ اس پہ محنت کریں اور یہ جو ہمارے ہاں فرائض اور واجب اور مستحبات نظر آتے ہیں یہ باقاعدہ اس پہ محنت کر کے کی گئی ہے مرتب کی گئی ہے یہ لوگ تو کہا گیا کہ یہ سیگا تو امر کا ہے لیکن کام جو ہے یہ مستحب ہے یا واجب یا فرض ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں یہ مختلف فورمز پہ اٹھائی بھی جاتے ہیں ہمارے اسمبلی میں بھی اٹھائے جاتے ہیں خواتین کی تنظیمیں اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کرتی ان میں زیادہ تر مشہور تو عورت کی عادی گواہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کی نماز عادی کیوں نہیں ہے جی روزہ آدھا کیوں نہیں ہے جی گواہی عادی کیوں یا میراش میں اس کا حصہ لڑکے سے کم کیوں میراث میں تو پچھلے جمعہ مرض کر دیا گیا تھا کہ اس میں عورت کا حصہ زیادہ نظر آتا ہے بنسبت نسبت مرد کے ایک تو عورت کو باپ سے مل جاتا ہے نقد اور دوسرا حصہ اس کا شور لیے ہوئے منتظر ہوتا ہے اس کے شور کو پہلے ہی دے دیا جاتا ہے تو چونکہ مرد بیوی بی لے کے آتا ہے حکمیر اس نے دینا ہوتا ہے اخراجات اس نے کرنے ہوتے ہیں عورت امیر بھی ہو تو اس نے خرچہ نہیں کرنا ہوتا خرچہ شور سے کھانا ہوتا ہے لہٰذا اس کے شور کو دیا گیا دو حصے تاکہ وہ بیوی بی کا بندوبست بھی کرے تو ایک حصہ اس کا اپنا ہو گیا ایک حصہ اس میں اس کے حصے میں اس کی بیوی بی کا بھی شامل جبکہ عورت نے شور کو فیڈ نہیں کرنا لہٰذا اس کو شور کا حصہ نہیں دیا گیا اس کو صرف اپنا حصہ دیا گیا اسی طرح گواہی کے معاملے میں صرف گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دستاویزی شہادت اور ایک ہوتی ہے واقعاتی شہادت دستاویزی شہادت آدمی خود ارینج کرنا کرتا ہے لہذا وہ اس کے بس میں میں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہوں تو میں خود چنوں گا کہ کون کون سا گواہ جو ہے وہ جو مجھے اویلیبل ہو ایسا نہ ہو کہ جب عدالت میں گواہی دینے کی باری ہے تو اسے چھٹی نہ ملے میں خود حالات دیکھ کے اس بندے کے تو پھر میں منتخب کرتا ہوں کہ فلاں کو گاڑی کا تنازل ہے فلاں کو گواہ بنانا ہے فلاں چیز میں فلاں کو گواہ بنانا تو یہ جو دستاویزی شہادت ہے یہ تو بندے کے بس میں اس میں گواہوں کا انتخاب بندے کے بس میں اس نے کرنا ہے پستا شہدو شہید ہی نے ملے ارینج کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے واقعاتی شہادت میں عورت کی گواہی آدھی نہیں ہے یہ بار نوٹ کر لیں صرف دستاویزی شہادت میں جو صورت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا لیکن واقعاتی شہادت میں عورت کی گواہی مجرد ایک عورت کی گواہی پر آدمی کو پھانسی دے دی گئی قتل میں وہ گواہ تھی اس نے ہوتا ہوا دیکھا تھا زمینوں میں کھیتوں میں وہ وہاں گھاس کاٹ رہی تھی اس کے سامنے قتل ہوا اس نے گوائی دی بندہ لٹک گیا کہا کہ آدھی گواہی اس لیے کہ واقعات کی گوائی آپ کے بس میں نہیں ہوتی کہ آپ دو مردوں کو یا ایک مرد کو اور دو عورتوں کو پکڑ کے چاندنی چوک پہ کھڑا کر دیں یہاں کھڑے ہو جاؤ آدھے گھنٹے بعد قتل ہونا ہے تو تم نے گواہی دینی وہ تو وہاں کیا ہوتا ہے ایک دم استال ہوا بندہ قتل ہو گیا اس وقت کوئی بچہ بھی اگر موجود ہے تو بچے کی گواہی پر بھی پھانسی ہو سکتی اور ہوا بچے کو سکتا ہو گیا آٹھ 10 سال کا بچہ تھا اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا مرڈر ہوا اس کو سکتا ہو گیا چار پانچ سال کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہوا اس کی زبان چلی اور اس نے بتایا کہ فلاں میرے چچا نے یا تایا نے یہ قتل کیا تھا اور اس کو لٹکا دیا اس میں واقعات میں بندے کے چونکہ بس میں ہی نہیں آرینج کرنا وہ واقعہ اپنا گواہ خود چنتا ہے جو موقع پر ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے واقعاتی گواہی میں گواہیوں کو ارینج کرنا جو ہے یہ جرم ہے کہ آپ فیبریکیٹ کر رہے ہیں گواہیوں جھوٹے گواہ تیار کر رہے ہیں آپ دستاویزی شہادت میں کہا گیا کہ عورت کو گواہ مت بنایا کرو کی طبیعت میں یہ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جائے اور مجموں میں جائے اور پھر پنچایتوں میں جائے اس لیے کہ جو گواہ بنے گا کل تنازع کھڑا ہوتا ہے اسے پنچایت میں بھی جانا ہو سکتا ہے عدالت میں بھی جانا پڑ جائے لہذا عورت کی فطرت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی جب تک مرد اویلیبل ہیں عورت کو گواہ مت بناؤ دستاویزی شہادت تنازل کروانا مرد ہے مرد کو گواہ بناؤ بابرا پٹارنی ہے مرد کو گواہ بناؤ لیکن اگر مرد موجود نہیں ہے پورے دو فعلم تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں رہن کر لو اب یہاں سے کہا گیا قرآن اور حدیث نے آدھی گواہی کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا یہ اسلام دشمنوں نے کریٹ کیا آدھی گواہی کا لفظ شریعت نے استعمال نہیں کیا یہ بات نوٹ کر لیں شریعت یہ کہتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی قانون میں بھی اور کسی بھی ملک کے قوانین میں گواہ کو لکما دینا منع مددی لیا ہے مدئی گواہ لایا ڈیفینس والا گواہ لے کے آیا وکیل وہ کھڑے ہو گئے گواہی والے کٹہرے میں اب اس کا وکیل بھی اس کو لکما نہیں دے سکتا وہ گواہ سے جو بھی سوال کرے گا دوسرا مخالف وکیل اس نے جواب دینا یہ وکیل اسے نہیں کہہ سکتا یوں نہیں کہ یوں کہ آپ عورت کی فیور کا اندازہ کریں کہ اسلام کتنی فیور کرتا عورت کی کہ ایک عورت دوسری عورت کو لکما دے سک مطلب یہ کہتی ہے ستر میں بات ہوئی دوسری کہتی ہے نہیں نہیں پچہتر میں بات ہوئی تھی تو پہلی کہہ سکتی ہے کہ پچہتر میں بات ہوئی تھی اور جج وہ تسلیم کرنا پڑے گا اسے جب دو عورتیں گواہ بنائی گئیں تو بتا دیا گیا کہ کیوں بنائی گئیں تاکہ بعد میں کوئی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے کہ آدھی گواہی ہو گئی ہے کہا گیا احدہ ہوما پاتوزرا احڈا ہوما لکھرا اگر ان میں کوئی ایک بھٹک جائے بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے لکمے کی اجازت دی آدھی گواہی کی تو بات ہی نہیں وہ تو اس کی اسسٹینٹ ہے اسسٹینٹ یہ جو بھی بڑے صاحب جاتے ہیں ان کے ساتھ اسٹینٹ ہوتے نہیں ہیں چٹیں لکھ لکھے دیتے رہتے دوسری اور تو زک کے با وہ اس کو یاد دلائے کہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوا کیوں بھول جائے مرد نہیں بھول سکتا عورت کے جو بھولنا ہے نا اس وجہ سے ہے کہ جب وہ پنچایت میں جائے گی عدالت میں جائے گی ساری نظریں اس پہ لگی ہوں گی تو عورت کی فطرت یہ نہیں ہے عورت بدہواس ہو جاتی ہے جب ساری نظریں اس کو تارنے لگ جج بھی اس کو دیکھ رہا ہے وکیل مخالف بھی اس کو دیکھ رہا ہے دوسرے وکیل بھی دیکھ رہے ہیں بندے جو وہاں عدا اسی کو دیکھ رہے وہ بدہواس ہو جائے گی لہذا وہ بدہواسی میں بھول بھی سکتی ہے جب کہ دوسری عورت جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے وہ اس کی میموری مینٹین ہوگی ابھی وہ اس بدہواسی میں مبتلا نہیں ہوگی جس میں وہ جو آگے کٹیرے میں چڑی ہوئی آپ دیکھتے ہیں جو حفظ جو سنانے والا ہوتا ہے یاد اسے بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ سب کی نظروں میں ہوتا ہے آگے چڑھا ہوا ہوتا ہے لہذا وہ بھول جاتا ہے سامے نہیں بھولتا سامے پیچھے جا حالکہ سامے کو اگر پکڑ کے آپ مسلے پہ کڑے کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور کاتے بھی نہیں پڑھا سکتے. یعنی وہ اگر مسلح پہ کھڑا ہو جائے تو اس کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سامے کوئی سو میں سے ایک ہو ہوگا جو سنا سکتا ہو ورنہ سامے صرف غلطی پکڑنے کی تیاری کرتا ہے وہ آگے دریا سے چل رہا تھا تو وہ پیج کھول رہا تھا کھول رہا تھا اگر خود پڑھنا پڑ جائے اسے اور وہ لوگوں کی نظروں کے آگے چڑھ جائے تو ٹانگے کانپنے لگ تو عورت تو عورت ہے اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو زک کے راشدہ تو دوسری دوسری کو یاد رہا یہ فیور ہے کہ نہیں وکیل نہیں لکما دے سکتا گواہ مرد نہیں لکما دے سکتا مرد کہا گیا اور دوسری عورت کو یاد دلا دے لکما دے دے بتائیے یہ فیور ہے یا یہ اس کے اوپر ظلم ہے پھر عورت کی فطرت ایسی ہے کہ اکیلے میں وہ بدھاواس ہو جاتی آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کی نیچر ایسی ہے شاپنگ بھی جائیں گی کرنے تو دو چار مل کے جائیں گے یعنی عورت کو دوسری عورت نہ بھی ملے اگر چھوٹا بچہ تین چار سال کا ساتھ ہو تو وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہے حالانکہ اس نے کیا کرنا چھوٹا بچہ اگر گاڑی میں ساتھ ماں کے چلا بھی گیا اور گاڑی والا اگوا کرنا چاہتا ہے تو چھوٹا بچہ کیا کرے گا لیکن وہ دلیر ہو جاتی ہے میرا پتر میرے ساتھ ہمارے یہاں دیہات میں جہاں یہ واش روم نہیں ہوتے ہیں گھروں میں تو ان کی ٹائمنگز ہوتی ہیں رف حاجت کی یا یہ بہت صبح جاتی ہیں شہری کے وقت یا یہ عشاء کے وقت جاتی تھیں ہمارے یہاں چونکہ آ گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں تھیں لیکن بہت سارے دیہات ابھی ہیں جہاں اب یہ ہے تو یہ غور کے غور جاتی ہیں رف حاجت کے لیے اکیلی کبھی نہیں جاتی عورت وہ لالٹین پکڑی ہوتی ہے آوازیں دیتی جاتی ہے گھروں سے وہ نکلتی جاتی ہیں اور پھر وہ پانچ دس عورتیں کٹھی ہو کے جاتی ہیں آپ کو پتا جاتی ماحول اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں چل سکتی اس کی فطرت کا اس کے خالق کو زیادہ معلوم ہے اس کی فطرت کے مطابق اس کی گواہی کو ارینج کیا ہے اگر مجبور عورت کو گواہ بنانا پڑے تو اس کے لیے ایک اسٹینٹ ہونی چاہیے جو اس کو لکما دے اور اس کو یاد دلائے اور اس کے لکمے کو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو پہلی بات کہی تھی وہ تو کہی تھی سترہ میں بکی ہے تم نے اس کو کہا پنجتر ہزار کی تو ہم نہیں تسلیم کریں گے میں ستر ہزار تسلیم کریں گے نہیں اس کے لکمے کو جج کو تسلیم کرنا پڑے گا جیسے سامر ڈکما دیتا ہے حافظ کو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جی آفتاب آپ نے پہلے غلط پڑا تو ہم اس غلط کو لے کر آپ کی نماز فاسد قرار دیتے نہیں یہ عورت کی فیور ہے بنا دیا گیا اس کو عورت کے فیور اسی طرح سنسار کی سزا کہ جی بڑا ظلم ہے جی بڑی جابرانہ اس سزا کے لیے سزا تو بڑی رکھی اس لیے کہ جرم بہت بڑا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے آج کل کیونکہ زیادہ ہو گیا لہذا لوگ اس کو کم سمجھ بہت بڑا جرم اس کی سزا زیادہ رکھی گی تاکہ ڈر رہے لیکن سزا کے ساتھ اس کی جو فری ریکویز ہیں اس کی جو لوازمات ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو آ کے یہ کہے کہ میں نے کیا ہے اور کہے بھی چار بار اور مرتے دم تک کہتا رہے اس وہ سنسار ہوگا باقی کونی نہیں ہو جو میار رکھا ہے گواہی کا جب جاولاک صاحب کے زمانے میں قانون حدود بن رہا تھا تو بین القوامی اسلامی اسکالرز سے رابطے کیے گئے اور مشورہ لیا گیا ان سے جامعہ اظہر کے شیخ تشریف لائے ہوئے تھے پاکستان میں اسی سلسلے میں ان کا بیان ایک آیا اخبار کے اندر کہ اگر زانی کو بولی مار کے بھی مار دیا جائے تو مقصد حل ہو جاتا ہے اسلام تو اس کو مارنا چاہتا ہے تو جدید جی استعمال کر لیا جائے تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے مولانا مفتی محمود حمت اللہ لائب سی ایم ایچ میں ایڈمٹ تھے ان دنوں سیونٹی سیون کے بعد کیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی بات انہوں نے جب اخبار میں پڑھا تو انہوں نے صاحب کو فون کیا ان سے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں خیر وہ آئے سی ایم ایچ میں مولانا سے پوچھا یہ آپ نے کیا بیان دیا اخبار میں, میں نے ٹھیک دیا ہے اسلام اس کو مارنا چاہتا ہے گولی سے مار دیں آپ ضروری ہے کہ اتنا کروئل وے آف ڈیتھ ہے اس کو لیا جائے اور دنیا میں پروپیگینڈا ہو اسلام کے خلاف تو ان فیور آف اسلام ان گڈ ان فیور آف گڈ ویل آف اسلام کو اگر اس طریقے سے کر لیا جائے مولہ نے کہا آپ کی سوچ ٹھیک نہیں اسلام اس کو مارنا نہیں چاہتا اسلام اس کو بچانا چاہتا ہے ہاں اس لیے سنگثار رکھا ہے کہ اسلام اس کو بچانا چاہتا اسلام نے یہ کہا ہے کہ سنگثار میں سب سے پہلا پتھر قاضی مارے گا یہ نہیں کہ قاضی نے فیصلہ سنا دیا اور خود سما سٹا چلا گیا اور تارا مسیح نے لٹکا دیا قاضی پتھر مارنے کی ابتدا کرے گا اسے پتا چلے کہ اس نے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس نے پیسے لے کے کیا ہے تو دو چار پتھروں کے بعد اس کا ضمیر جو ہے وہ چیخ پڑے اور کہے کہ بس کرو یہ فیصلہ میں نے صحیح نہیں دیا تھا مجھے پیسے لگے تھا. اس کے بعد گواہ پتھر ماریں گے اور گواہوں کا سنساری کے وقت موجود ہونا ضروری ہے یعنی کہ گواہی دی اور وہ لندن چلے گئے وہ وہاں سنساری کے وقت موجود رہیں گے اور ان گو میں سے کسی ایک کا زمیر بھی چیخ پڑا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی تھی تو سزا سسپینڈ ہو جائے دو چار دس بیس پتھر پڑیں گے آخر کسی نہ کسی کا چار گواہ ہے نا کسی نہ کسی کا زمیر ایک گواہ جب مکر جائے تو سزا سسپینڈ ہو جاتی اور صرف سزا سسپینڈ نہیں ہوتی باقی تین کو اسی اصی کوڑے بھی مارے جاتے ہیں وہ سوچے گا یار اسی کوڑے ہی کھانے ہیں میں نے ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کو اگر میں بچا لوں تو کوئی بات نہیں اسی کوڑے کھا لوں گا اسی کوڑے بھی ضیاء لاک صاحب والے نہیں اسلام کے کوڑے اسلام کے, اسلام کے کوڑا اور ہوتا ہے اس میں مارنے کی حد ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے یہ آپ کے بدن سے جدا نہیں ہوگا آپ نے کونی کے زور پر مارنا ہے ہنگا کے نہیں ایسے مارنا جیسے صاحب مرواتے رہے چمڑی اتارنے والے تو وہ کہ یار یہ چار چا بکیاں نا کوڑے کھانے تو اسی کوڑے کھا لوں گا لیکن بندہ مار رہا ہے اس کو بچا لوں مولانا مفتی محدود صاحب نے کہا کہ شیخ اگر جادی یا گواہوں میں سے کوئی بول پڑا کہ بھائی میں نے جھوٹی گواہی دی تھی اور یہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی جرم کرا اور چار گواہ کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی گواہ نہیں ہوتی ہے ہم نے ان کو ایک کمرے سے نکلتے دیکھا یہ بھی کوئی گواہی نہیں کہ کپڑے اترے ہوئے دیکھا یہ کوئی گواہی نہیں فیل کے ارتقاب کو دیکھے اور چار بندے دیکھیں دو نے بھی دیکھا تو کوئی سنساری نہیں تین نے بھی دیکھا تو کوئی سنساری نہیں وہ کون پاگل کا پتر ہوگا جو چار بندے جنج لے آگے تو یہ کاروائی کرے گا مولانا فرماتے ہیں شیخ اگر گواہوں میں سے کوئی بول پڑا تو دو چار دس پتھروں کے بعد بندے کی جان بچ جائے گی اگر تیری گولی مروا دی گئی اور گواہ مکر بھی گیا تو بندہ واپس لا سکو گی اسلام سزا کو اس لیے ڈیلے کر رہا ہے کہ کوئی بولے کسی کا ضمیر بولے کوئی مکرے اور بندہ بچ جائے تو مارنا نہیں چاہتا وہ بچانا چاہتا ہے اس لیے فرمایا والے یشد آگاہ بہم من المومنين. مومنوں کا ایک گروہ دیکھے ہو سکتا ہے گواہ کی ماں ہی بول پڑے میرے پتر نے چالیس ہزار روپیہ لیا اور ٹریکٹر لیا اس نے سجوکی دی اس لیے گواہی دی ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا ہوں ماتو تم اسی طریقے سے یہ قوامیت کا مسئلہ بھی ہے ارجال و کوامون عالم مرد قوام ہیں جب ہمارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں مرد سردار ہیں عورتوں, عورتوں پر مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس میں پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو عورت کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اس کا کمال کیا سوائے مرد ہونے کے اور مرد بھی وہ خود نہیں بنا اللہ نے اس کو بنایا اور اس کا قصور کیا سوائے عورت ہونے کے اور عورت خود نہیں بنی اللہ نے بنایا ناکردہ گناہ کی اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ مرد کا مرد ہونا ہی سرداری ہے نہیں لفظ جو قوام ہوتا ہے کیم جنرل سیکرٹری ہے قیم جماعت کئیوم اور قوام ایک ہی چیز ہے قائم سے بنا بھی قیم بھی اور قوام بھی قائم کا مطلب کھڑا ہونا کئیوم کا مطلب کھڑا ہونے کھڑا رکھنے والا اور قوام مطلب ہے وہ وسائل پرووائڈ کرنے والا جو بندے کے قیام کے لیے جینے کے لئے ضروری ارجال و قوامون کا مطلب یہ ہے کہ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں کے مسائل کے ان کے جو گھریلو ضروریات ہیں ان کا ذمہ دار مرد یہ ذمہ دار کا لفظ ہے انگلش میں جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ ہے دا مین آر پروٹیکٹر اینڈ مینٹینر میں آپ میں مرد پروٹیکٹر ہیں اور مینٹینر وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری مردوں پر آپ بتائیے یہ بوجھ ڈالا مرد پر یا سرداری دی ان سردار کا تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے نہیں قوام ہے یہ احساس ذمہ داری ہے ارے جالو کو نالن صاحب وہ کوام عہدہ ہے نسب نہیں بندے قوام یا قیم جنرل سیکٹری ایک جماعت کا وہ جنرل سیکٹری ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے باہر وہ کسی بلڈنگ کا ناتور ہے اور قیم کی حیثیت سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے بزنس مین کے اوپر اب قیم جماعت ہیں جی مناور حسن صاحب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت فن خانے بہت بڑے سرمایہ ادارے بلینس ہیں ان کے پاس اور قد بھی ان کا کوئی بیس پچیس فٹ ہے یہ عہدہ ہوتا ہے رسول اللہ ایک عہدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ بحثیت یعنی وہ جو مرد ہے اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے قوامون علی النساء مجرد الرجال مجرد دی مین ہے دی ہسبینڈز نہیں ہیں ہم سمجھتے اس کو دی ہسبینڈ کہ شور سردار ہیں بیویوں پر لفظ کامن استعمال کیا گیا ہے دی مین اور دی ویمن اس ویمن میں بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے ماں بھی ہے بیوی بھی ان سب کو اس نے وسائل پرووائڈ کرنے بحثیت باپ وہ بیٹی کا قوام ہے بحثیت بیٹا وہ ماں کا قوام ہے بحثیت باپ وہ بیٹی کا بحثیت بھائی بہن کا بحثیت شور بیوی یہ تو تیسرے نمبر پر آتی ہے چوتھے پر ٹوینٹی فائیو پرسینٹ اس پر سرداری اگر سرداری آ بھی تو 25% فائیو ارے جانو کوا باپ مر گیا ہے اب بیٹا کا جو رشتہ ہے ماں سے وہ چھوٹا ہے لیکن ادا جو ہے وہ بڑا ہے باپ کے بعد بیٹا قوام ہے اس نے کمانا ہے اس نے اینٹیں اٹھانی ہے اس نے سیمٹ کرنا ہے اس نے کھیتوں میں آل چلانی ہے ماں نے نہیں چلانی اور ماں کو گھر میں روٹی دینی ہے بہن کو گھر میں دینی ہے بیٹی کو گھر میں دینی ہے بیوی کو گھر میں دے ہو سکتا ہے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے بحثیت بیٹا اس کے جذبات ماں کی فیور میں لیکن بحثیت قوام اسے پتا کہ غلطی میری ماں کی بیوی کی نہیں اب اس کی مثال اس جج کیسی ہے جسے اپنے عہدے کے مطابق فیصلہ دینا ہے رشتے کے مطابق فیصلہ نہیں دینا اس لیے اس کو چھوڑ دو یہ بے گناہ اس لیے کہ میرا بیٹا ہے یا میری ماں ہے ہمیں مثال ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک کیس لایا گیا ایک شخص نے مسلمانوں میں سے کسی کو شہید کیا تھا اور وہ شخص جو تھا وہ یہودی تھا فیصلہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کساس کا فیصلہ کیا کردر مار دو اس کی نو دس سال کی بچی کو لوگوں نے آگے کر دیا کہ والوں نے بندے کی مننت اللہ کرو اور کسی طریقے سے سزا جو ہے کروا دی بچی تھی جب اسے پتا چلا کہ یہ بندہ میرے باپ کو مروا رہا ہے تو وہ رونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکنے لگی بچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو سینے سے لگا لی اور آپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسور ہوا یہ کہ حضور نے یتیمی کا دور دیکھا ہوا تھا آپ کو پتا تھا جب کسی کا باپ نہ ہو تو کیا ہوتا باپ کا رشتہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے میں نے دیکھا وہ بچے جو باپ کے بغیر پلے بڑے ہیں ان کا قد اتنا بڑا ہو جاتا چھوٹے چھوٹے بچوں سے مار کھا لیتے ہیں۔ کیوں اس لیے کہ ماں ڈرتی ہے نا ماں کہتی بیٹا شرارت نہیں کرنی بیٹا اچھا کوئی مار بھی تھے تو اللہ سے مارے گا بیٹا تم نے کچھ نہیں کرنا تو وہ بیٹا بغیر باپ کے اس لیے کہ دوسروں کے تو ذرا بھی شکایت ہوتی ہے تو باپ جناب لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کرتا گھر پہنچا ہوا ہے کیونکہ ماں کہاں در در جائے گی لہذا وہ بچے بڑے ہو کے بھی ان کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے بز دل ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ داغ یتیمی دیکھا ہوا تھا لہذا وہ درد جاگا آپ نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اسے سینے سے لگایا اور آنسو روایے آنکھوں سے اور اشارہ کیا کاٹ دو کر دو کاٹے معاملہ ختم ہو گیا بعد میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ روئے تھے تو ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ آدمی کی جان چوٹ جائے گی تو میں نہیں وہ جو رو رہا تھا نا وہ محمد بن عبد اللہ رو رہا تھا وہ میرے ذاتی جس بات اور وہ جو انگلی کا اشارہ کر رہا تھا وہ محمد رسول اللہ تھا بحثیت رسول مجھے اس فیصلے کو نافذ کرنا تو قوام ایک عہدہ ہے اس نے اسے اپنے ذاتی جذبات سی کہ میری ماں ہے اس نے مجھے پالا ہے میرے ساتھ یہ کیا میرے ساتھ یہ کیا ہے لیکن اگر غلطی ماں کی ہے تو سزا بیوی بی کو نہیں ملے گی اگر دو گے تو تم کرپٹ جج کی طرح ہو جو جذبات سے فیصلہ کرتا ہے سارے فیصلے ابا جی کے کہنے سے کر دیے تیرے ابا جی ہوں گے تیرے ابا جی ہوں گے ان کے کہنے سے گھر میں بینگن پکا لو پائے پکا لو لیکن مملکت کے فیصلے تمہیں بحثیتیں پرائم منسٹر کرنے کسی کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں کرنے ہیں تمہیں گھر کی جو قوامیت ملی ہے اس میں فیصلہ بحثیت بیٹا اور باپ اور شور نہیں کرنا بحثیت قوام کرنا قوة مون نساء اب عالسا میں آپ کالج کیا گیا کہ گھر کے اندر چار کیٹیگریز اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے بیوی بی بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے یہ چار نسوان ہیں گھر کے اندر وہ ان چاروں کا قوام ہے اب اسے یہ جا رہا ہے کہ تھی جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان کے مراتب کو سامنے رکھ کے کرنا ہے مثلاً طلاق دینے کا فیصلہ وہ کرتا ہے تو ماں کو تو نہیں نہ دے سکتا دادا ماں پر تلاک لاگو نہیں ہوگی تلاک لاگو نہیں ہوگی بیٹی پر نہیں ہوگی بہن پر نہیں ہوگی فائزو ہن اگر تمہیں نشوز کا خطرہ نشوز کیا جب کہا جاتا نا تو وہ نافرمانی کریں تیری تو یہ نافرمانی بھی لفظ ٹھیک نہیں کیونکہ نشوز مرد بھی کرتا ہے عورت بھی کرتی ہے قرآن حکیم نے دونوں کے بارے میں استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے مرد اگر نافرمانی اس کو مرد کے حق میں بھی استعمال کیا عورت کے حق میں بھی استعمال کیا مرد بھی نشوز کرتا ہے عورت بھی نشوز کرتی ہے نشوز کیا ہے شاطما سورہ نساء میں آگے جا کے یہ دونوں الفاظ سورہ نساء میں استعمال ہوئے مرد کے لیے بھی عورت وہ انہیں مراکن اور اگر عورت خافت ڈرے ممبا لے اپنے ہسبینڈ سے اگر عورت کو خدشہ ہو اپنے ہسبینڈ سے نشوزن, نشوزن نشوز کا او دن یا اگنور کرنے کا تو نشوز مرد بھی کرتا ہے اور وہاں بھی لفظ خوف ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی ولہتی تخافون ہونا نشوزا ہونا جن سے نشوز کا تمہیں ڈر ہو خدشہ ابھی بھی نشوز ہوا نہیں ہے یو آر اسمیلنگ پتہ چل رہا کہ ہونے والا حالات تبدیل ہو گئے انوائرمنٹ تبدیل ہو گیا گھر کا ماحول تبدیل ہوا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی ہیپن وی تخافون عربی میں کہتے ہیں نش رف ال مکان زمین کا اپنی سطح سے اٹھ جانا جیسے پبڑ نہیں اٹھتے زمین میں پھول جاتی ہے زمین خمیر ہو جاتا ہے یا جیسے مسٹائٹس کی بیماری جانوروں کو ہو جاتی ہے پیلا جسے ہمارے علاقے میں کہتے پیلا ہو گیا ہے اس کی کھیری موٹی ہو جاتی ہے سوج جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اندر زمین کو انفیکشن ہوتا ہے تو زمین پھولتی ہے اس کا نام ہے نشوز الارض دوسرا نشزونا نشزو زمین یہ ہوتا ہے شیر کا اپنے وزن سے گر جانا قواعد سے نکل جانا ایک کافیا اور ہے دوسرا کافیا اور ٹوک دیا ساقا تشے شیر کا گر جانا ان وزن ہے اپنے وزن سے اس کا نام مشوز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اگر رولز اینڈ ریگولیشن سے باہر نکلے قواعد و ضوابط سے باہر نکلے جو اللہ تعالیٰ نے ہر حکم ہے جج جج کے بھی اپنے قواعد و ضوابط ہے جس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا مرد قوام بنایا تو قوانین اللہ نے بنائے جس کو اس نے نافذ کر اگر وہ اپنی ذاتی کسی باعث کی وجہ سے یا ذاتی کسی کے ساتھ اس کی گرج ہے یا, یا ذاتی اس کا کوئی تعصب ہے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کوائد سے نکلے گا تو مرد کا قوائد سے نکلنا یا گر جانا اپنے مقام سے ذاتی انتقام پر آ جانا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ اس کے بھائی نے یہ کیا ہے وٹے سٹے میں یہی یہ ہوتا ہے نا یہ زیادتی ہے یہ نش ہے قصور اس کے بھائی کا ہوگا فن خانو تو جاؤ سوٹا لے اس کا علاج کرو اس بیچاری کو کیا کہتے نشزن عورت قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے تو وہ ناشزہ ہے وہ اس کا یہ نشوز ہے مرد قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرے تو یہ اس کا نشوز ہے نشوز دونوں طرف سے ہوتا ہے لہذا یہ نافرمانی نہیں بلکہ اس کے لیے بڑا پیارا لفظ استعمال ہوا انگلش ٹرانسلیشن کے اندر ال کنڈکٹ بے رخی جیسے آپ کہہ سکتے ال کنڈکٹ ولہ تعیت خافون جن کے نشوز کا ابھی تمہیں ڈر ہے تخافون ابھی تمہیں خوف ہے ہوا نہیں خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے حال کا درد ہوتا ہے خوف نہیں ہوتا خوف کا تعلق ہمیشہ مستقبل سے ہوتا ابھی تمہیں ڈر ہے تو کیا کرو فائز انہیں نصیحت کرو یعنی جو مارنے والی بات آئی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہاں پہ مارنا جو ہے وہ مسلمان شور پر فرض کر دیا ہے نہ مارنا فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے بلکہ یہ کراہٹ کے ساتھ قبول کیا گیا جیسے اللہ نے طلاق جائز تو قرار دیا لیکن سب سے زیادہ مببوز ترین چیز جو اللہ کو طلاق دی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے جب حضور نے اس کو پڑھا آئے کی تفسیر کی تو آپ نے فرمایا اور تم میں سے کریم ان کو مارے گا نہیں یعنی وہ یہاں تک پہنچے گا ہی نہیں پہلے ہی علاج ہو جائے گا کیا علاج ہوگا یعنی اسلام یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو رہا کہ پہلے کوئی مارتا ہی نہیں تھا جب قرآن میں حکم آیا تو صحابہ نے مارنا شروع کر دیا اور پھر مارنے کا ثواب بھی کوئی بیان ہوتا کہ اتنا ثواب ہے اتنا اود پار کے برابر ثواب ہے یا امالیہ کے برابر ثواب ہے ثواب سمجھ کے آج تک کسی نے مارا ہی نہیں ہے اگر یہ مارنا اللہ کا حکم ہے تو پھر مارنے کا ثواب بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اتنا ثواب ہے اور نہ اس دن سے مار شروع ہوئی بلکہ مارتے وہ پہلے سے آ رہے تھے اللہ نے ان کو کہا کہ مہلن میں جی صبر کرو پھٹ دندے کی طرف دوڑتے ہو پہلے یہ, دو پہلے یہ دوا دو پہلے یہ دوا دو پہلے یہ دوا دو اس کے بعد اپریشن ہوگا اللہ نے اس کو معدود کیا ہے مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ مارنے والوں کو صبر کے لیے کہا تو اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنا واز کرو ان کو کیا مطلب ہے ایک تو خیر خائی ہونی چاہیے اتنی خیرخائی ہونی چاہیے کہ تیرے درد کو دوسرا محسوس کرے کہ یہ بندہ واقعہ تن نیک نیتی سے یہ کہہ رہا واز کرو دلائل سے اپنی بات ان کے سامنے رکھو انہیں بتاؤ یہ میرا نہیں یہ اللہ کا حکم اور میں تو بحثیت قوام اس کو نافذ کرنے والا ہوں یہ اس طریقے سے نہ ہو جائے اس طریقے سے نہ ہو جائے. اور خدشہ چونکہ بھی نشوز ہوا نہیں ہے انہیں پہلے سے ڈرانا شروع کر دو بچہ جب جب کنگھی پٹی کرنا شروع کرتا تو باپ اس کو کہتا ہے پتر اگر مجھے کوئی گلا آیا نا تو میں تیری ٹانگے توڑ دوں گا پتا کنگھی سے پتا چل گیا کہ بھائی کوئی گڑبڑ ہے دال میں کالا ہے یہ سب شیشے کے سامنے سے نہیں ہٹتے لہذا ابھی انہیں رپورٹ آئی نہیں لیکن وہ پری... میجر لے رہا ہے وہ پہلے کہتا ہے مجھے کوئی خبر آنا تھا پھر میں تمہاری کنگھی پٹھی ٹھیک کروں گا تمہاری ٹنڈ نہ بنائی میں نے یہ ہے ابھی اگر تمہیں ڈر ہے تو پہلے ان کو بتانا شروع کر دو کہ یہ معاملہ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ چونکہ اماں ہیں لہٰذا آپ کے کہنے سے یہ ہو جائے گا گھر میں بربادی کر دوں گا حالات کو ٹھیک رکھیں اور میں نے دیکھنا ہے کس کا ہے اور کس کا قصور نہیں ہے تاکہ ان کے ذہن سے جائے کہ جج میرا بیٹا لاد فیصلہ میرے حق میں ہوگا فائزو وازگو. سمجھاؤ دلائل سے کام لو اگر دلیل ہے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ میں مر دوں اور میں طاقتور ہوں طاقت کی اپنی ایک لینگویج ہوتی طاقتور جو ہے وہ جب کسی پر رحم بھی کھاتا ہے تو نیزے اور تلوار کے ساتھ یا میزائل کے ساتھ کھاتا ہے یعنی پہلے ڈیزی کٹر مارتا ہے بعد میں جب اسے ریم آ جائے تو پھر وہ دوسرے کلسٹر مارنا شروع کر دے گا ہے, چھوٹے مارنا شروع لیکن پیار اسی سے کرے ریم وہ کرے گا بھی تو اسی سے کرے کسی کو ستار آیا ریم کرے گا تو اس کو مار دے گا وہ ہلاکی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کبھی کسی پر ترس آیا اس نے کہا سوچتا رہا اس نے کہا ایک عورت پر ترس آیا کیسے کہ میں گزر رہا تھا گھوڑے پہ تو عورت نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی تو اس کا بچہ گر گیا تھا پانی میں تو وہ چور مچا رہی تھی تو اس کی تکلیف دیکھ کے تو اس کا میرے دل میں رحم آیا تو میں نے جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سے ہی نیزا اس کے بیٹے کے پیٹ میں مار کے نکال کے دے دیا کہنے <تصفح> لگا بیٹا تو اس کا مر گیا لیکن وہ جو لاش کے گم ہونے کا اس کو تھا وہ تکلیف ہوتی وہ میں نے اس کو بچا لیا بیٹا اس کے سامنے تھا اس کا منہ بھی دیکھے گی اور قبر کی ڈھیری بھی دیکھتی رہے گی لہذا یہ رحم اگر زبردست طاقتور رحم بھی کرتا ہے تو نیزے سے کرتا تو یہ نہیں کہ چونکہ میں مرد ہوں لہٰذا یہ کام نہیں بھائی دلیل دو کہ یہ میری مردانگی کی وجہ سے تیرے اوپر واجب نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ رسول کا حکم ایسے نہیں ہونا چاہیے میں ان قوانین کا محافظ ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ عہدہ دیا گا. فائزو اس میں چاروں کیٹیگریز آتی ہیں بیوی کو بھی واز کر سکتا ہے ماں کو بھی واز کر سکتا ہے بیٹی کو بھی واز کر سکتا ہے اور بہن کو بھی واز کر سکتا ہے جورو ہونا فلم مزاج ہے اور ان کو بستروں میں اکیلا چھوڑ دو خیر نہ کرو یہ صرف بیوی بی کے ساتھ ہو سکتا باقی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ سزا صرف بیوی بی کو دی جا سکتی اور دیکھیے اگر مارنا افضل ہوتا اور مارنے میں ثواب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے یہ نہ کہتے کہ کریم مارے گا نہیں حضور نے وہ جو روح نہ فلم مزاج کو استعمال کر کے دکھایا یعنی مارنا سنت نہیں گیارہ بیویاں بی رکھی کسی کو نہیں مارا اور یہ بھی کوئی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکات نہیں دی جی کا مطلب تھوڑی کہ زکوات فرض نہیں زکوات والے آلات ہی نہیں ہوئے حضور نے قرآن کی دوسری صورت پر عمل کیا دوسری آیت پر عمل کیا یا سالون کا ماضا فیقون کل باپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم کہو جو بچ جاتا ہے اللہ کے رسول اس وقت کا رکھ کے جو بچ جاتا تھا سارا دے دیتے تھے بلکہ یہ بھی حالت ہوتی تھی کہ عشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا تو وہ لونڈی نے کہا کہ آپ روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ رکھ لیتی تو آپ نے فرمایا تو پہلے یاد کراتی تو رکھ لی تو حضور نے زکات کے نصاب تک نہیں پہنچے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کے گھر میں وہ حالات ہی پیدا نہیں ہوئے کہ حضور نہ مارتے حضور کے گھر میں حالات پیدا ہوئے حضور چالیس دن تک اپنی بیویوں سے الگ رہے نہ صرف الگ رہے بلکہ ان کے باپوں کو بھی حضور نہیں ملے کہ کہیں سفارش نہ کر عمر فاروق جاتے ہیں اجازت مانگتے ہیں حضور کہتے ہیں کوئی اجازت نہیں اب وہ کدیق جاتے ہیں کہتے ہیں بلال کو کہ حضور کو کا وہ بکرہ اب نے فرمایا کوئی اجازت نہیں آخر میں باہر سے کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر حضور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عائشہ اور حفصہ کی سفارش کے لیے آ رہے ہیں تو واللہ ایسی بات نہیں ہے حضور حکم کریں ان کا سر کاٹ کے حضور کے قدموں میں نہ رکھ دے گی بیٹی والی بات نہیں ہم خود ان کا علاج کریں گے ہمیں حضور کا غم ہے بیٹیوں کا غم نہیں ہے چالیس دن حضور نے اس حق کو استعمال کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ایک کیٹیگری رہتی ہے نبی تم ذرا فینٹین کو لگا لو بعد میں اگلا علاج بتاتے ہیں نہیں فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی یہ روز گھر میں ایسے معاملات پیدا نہیں ہونے چاہیے قل یا, یا نبی اور کل ازواج کا ریجنل حیات دنیا وہ زینت اگر تمہیں مال و دولت چاہیے گھر میں قالین چاہیے گھر میں تمہیں سفے چاہیے گھر کا مساز و سامان پکے گھر چاہیے تو آؤ میں تمہیں فارق کر دیتا ہوں کوئی پیسے والا دیکھ اچھے طریقے سے فارق کر دیتا ہوں وہ ان کون تو رسول وہ دار لاکھ عادت میں ان کو نجرا نہ دوں آپشن ہے تمہارے پاس مار والے کو بائی پاس کر اللہ تعالیٰ آپشن دیا ساری ازواج نے کہا نہیں جی ہے کچھ وہ خرچہ مانگتی تھی اصل میں جو تنازع تھا وہ خرچے کا تنازع تھا بیاک وقت صاحب نے کہا مجھے اتنے دیں مجھے اتنے دیں مجھے اتنے دیں تو حضور مزدوری تو کرتے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا وہ چیز تم کیوں بلکہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ ایک چیز حضور کے پاس نہیں ہے تم کیوں کا پریشان کرنے کے لیے تو جب انہوں نے حضور کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے طلاق دینے کا اختیار واپس لے لیا یار اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ عورت کی کتنی فیور ہو رہی جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو اللہ نے فرمایا نبی اب تم ان کو کبھی بھی طلاق نہیں دے سکتے طلاق سسپینڈ ہو گیا انہوں نے اختیار کر لیا تجھے بدلا بہند آزواج ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم تعداد پوری رکھنے کے لیے ایک طلاق دے کے اب دوسری لے آؤ نہیں اب یہ تیری پرمانٹ کہ ہے ختم ہو گیا ان کو چارج دیا تھا کس نے دیا تھا اللہ نے انہوں نے اختیار کر لیا تمہیں تو طلاق کا حق اب تیرے پاس نہیں رہا اس سے زیادہ کوئی فیور ہو سکتی ہے اور جی تو حضور نے اس کو استعمال نہیں دوسری آیت جو سورہ البقرہ میں ہے اور طلاق کے ذمن میں وہ پورا رکو طلاق اس کے موضوع سے متعلق عورت اتنا طلاق کے بعد اتنا انتظار کرے عدت کے لیے اور اگر کوئی آہ... ہے آہ... وہ امید سے ہے تو اس بات کو چھپائے نہیں کہ اس کے بعد میں کسی بڑے چودی سے نکاح کروں گی تو اس کو اس کے گلے ڈال دوں گی اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر وہ اس کو مت چھپائے جو ان کے رحموں میں اور ان کے شور زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو پلٹا لیں اس کے بعد فرمایا والا ہونا مس عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں پہلے حقوق کی بات کی والا ہننا اور ان کے اتنے ہی رائٹس ہیں مس لہ جی جتنی کی ان کی ذمہ داریاں ہیں حقوق اور ذمہ داریاں برابر تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے حقوق تو نہ دو اور اپنی لسٹ دو کہ تمہیں یہ بھی کرنا ہے اور تمہیں یہ بھی کرنا ہے تمہیں, تمہیں یہ بھی کرنا نہیں ولاح مصرجی علیہ بل مروف جو نان کنڈکٹ ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے اس کے بعد ولی علیہ دراجا یہ اطلاع کا موضوع چل رہا اور مردوں کو عورتوں پر درجہ حاصل ہے اب اس درجے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تھری تھری ہیں تو وہ تھری ٹو ہے ولیر رجال علیہ <دَرَاجَة> کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو بچانے کی ذمہ داری عورت کی بنسبت مرد پر زیادہ کیوں اس لیے کہ اس کی گرا اس کا مین سوچ مرد کے ہاتھ میں دیا گیا ہے عورت کے ہاتھ میں نہیں ولیر رجال علیہ دراجہ کا مطلب یہ ہے انگلش ٹرانسلیشن میں بقاعدہ لکھا کہ ان کی زیادہ ریسپانسبلٹی ہے بنسبت عورتوں کے کہ وہ جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کریں بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھیں اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں ان کو سامنے رکھیں یہ تو نہیں میں اسے نکال دوں گا اور پھر نہیں لے آؤں گا تو اس کے بعد جو اولاد ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ طریقہ تو نہیں ہو سکتا وہ ماں کتنی بھی اچھی ہو لیکن اپنی ماں تو اپنی ماں ہے پھر یہ کہ وہ بچے جس طریقے سے پلیں گے بچیاں جس ماحول میں پلیں گی اور وہ جس طریقے سے مردوں کو ظالم سمجھیں گی اس لیے کہ باپ تو ان کا ولن ہے اسی طریقے سے بچے جس ماحول میں پلیں گے وہ کبھی بھی اپنی بیویوں کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکیں۔ عورتیں بچیاں جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے شوہروں کے ساتھ نارمل طریقے سے لیے کہ ان کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ ذہن میں بھر دیا گیا ہے وہ اینٹی وائرس نارٹن بھائی یہ مرد جو ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں لاد جہاں بھی مرد ہے تو فوراً الرٹ ہو جاؤ اور اس کو ایسی تیسی کر کے رکھ تو اس میں بھی درجہ کا جو لفظ آیا وہ ذمہ داری میں مرد کا درجہ زیادہ ہے اور نہیں ہے کہ مرد کی تین آنکھیں ہوتی ہیں یہ تین کان ہوتے ہیں یا وہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہوتا ہے مٹیریل آف کریشن مرد کا بھی وہی ہے عورت کا بھی وہی پیدائش کا طریقہ کار بھی وہی ہے تو درجہ کہاں حاصل ہوا ہے درجہ ذمہ داری میں حاصل ہوا ذمہ داری بڑھ گئی کہ نہیں بڑی بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو پہلے نارمل ڈیوٹی کرتے تھے بڑے خوش ہیں ترقی ہوگی ذمہ داری لگی اب مہینے میں ایک جمعہ نصیب ہوتا ہے تین جمعے وہاں گزر جاتے ہیں ذمہ داری بڑھ گئی تو یہ قوام بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کوام ذمہ داری کا نام ولہ خاف نا فیض وہ جو رواج و دربو ہن اور مارو ان کو کس کو امی کو نہیں بیٹی کو مار سکو بہن چھوٹی ہے تو بڑی کو نہیں اس جس کو ہم مار کہتے نا اسلام اس کو سردنش کہتا اسلام کی جو ودر بو ہے نا اور ہماری جو ودر بو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اتنا ہی ہے جتنا ایک شرشوری اور آٹمبا میں فرق ہے اسلام کہتا ہے ولاقات ناسا رقم اللہ بب بادرین ون تم اللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد کی بدر میں جب تم انتم تم از اللہ سپر لیٹو ڈگری ہے جب تم ذلیل ترین تھے اردو میں ترجمہ یہ ہوگا عربی میں کیا ہے زلیل جب تم کمزور ترین تھے تین سو تیرہ ایک ہزار کا مقابلہ کمزور کو زلیل کہتے ہیں ہماری اردو والے زلیل اور عربی کے زلیل میں زمین و آسمان کا فرق جب ترجمہ کیا جائے کہ تم کمزور ترین تھے تم بہت کمزور تھے اسی طرح یہ درب کا معاملہ ہے اب درد جو ہی پتا چلا مطلب چلا کہ بھائی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ چابک رکھ دو یا وہ بانس کی سوٹی تیل میں بھگود اور صبح ان کی چمڑی اتارو بد نہ نہیں فرمایا نشان نہیں آنا چاہیے بدن پر خون نہیں نکلنا چاہیے اور یہ بین الاقوامی لا بن گیا ہے کہ اگر نشان بدن پر آ جائے یا خون نکلے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے شور بھی بیوی کو اگر مارے اور اس کا نشان پڑ جائے تو پرچا ہو جاتا ہے یہ حاد کس نے مقرر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ نہ تم وہ مار مارو کہ جس سے بدن پر نشان بن جائے نہ وہ مارو کہ اس کا خون نکلے نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹنی چاہیے یہاں تک رائٹ ہے وہ بھی بحثیت پروٹیکٹر بحثیت مرد نہیں باپ جب بیٹی کو مارتا ہے تو رشتے کے لحاظ سے مارتا باپ جب بیٹے کو مارتا ہے تو رشتے کے لحاظ سے مارتا ہے جنس کے لحاظ سے نہیں مارتا ہو سکتا کہ بیٹا جو ہے وہ پولو پلوان ہے اور باپ سے ٹھیک طریقے سے بچارے سے چلا بھی نہیں جاتا لیکن جب وہ کنڈی اٹھا کے مارنا شروع کرتا تو بیٹا سر نیچے کر کے کھانا شروع کر رہا ہے کیوں کھا رہا ہے رشتے کی وجہ سے کھا رہا ہے اور احساس کم تری بھی کوئی نہیں اسی طرح مرد جب سردنش کرے عورت کی تو وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں میل ہوں اور تم فی میل ہو وہ اس لیے کہ یہ تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے یا ایسے ہی ہے جیسے دوا دیتے لیکن وہ بھی یہ کہ مسوا سے مارو تو مسوا سے مارنا تو منہ کالا کرنا ہے بدنامی بھی مارا ہے مسوا سے مارا ہے تو پھر حضور والی بات کہ تم میں کریم مارے گا نہیں اس لیے کہ مار ہے مار کے بعد کام نہ بنا تو اب طلاق کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے اس لیے کہ بیٹا اور باپ کا جو رشتہ ہے بیٹی اور باپ کا بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اینٹی وائرس کا کام کرتا ہے اور باپ کی مار کے نتیجے میں جو تھوڑا غصہ آتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد خون صاف کر دیتا ہوں. لہذا باپ کے مارے پر غصہ نہیں آتا اب دیکھیں بچوں کو ڈانٹے بڑے غصے سے اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ پاپا پاپا کرتے ہیں آپ کے پیچھے پھر بات ہی کوئی وہ رشتہ جو ہے وہ مرد اور عورت کا وہ رشتہ نہیں ہے وہ خونی رشتہ نہیں ہے وہ اینٹی وائرس انسٹال نہیں ہے لہٰذا جب عورت میں تعصب آ جاتا تو وہ زخمی سام کی طرح خطرناک ہو جاتی ہے تیری بنیادوں میں وہ مائنز لگا دیتی ہے تیری اولاد کو تیرے خلاف کھڑا کر کے کہتے کہ اب اس کو مار پتہ چلے مار تو ہے اس کے بعد اگلی آج میں فرمایا پھر طلاق والا معاملہ ہے اگر اسے بھی لہذا وہ نوبتی مات آنے دے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرد دوسرے مرد سے یہ سوال مت کرے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا اور کوئی عورت دوسری عورت سے یہ سوال مت کرے کہ اسے اس کے شور نے کیوں مارا کیونکہ اپنے گھر کی بات ہے تم کون ہوتے ہوئے کھود خو، اور کوریت جو ہے ازا فرما عورت کو منہ پر مت مارو سامنے اگر نشان آ گیا تو پھر تو پورا ماللہ پوچھے گا نا جی یہ کیا ہوا ہے لہرا مبر جو واضح نہ ہو سامنے نہ ہو وہ بھی اگر یہاں نوبت پہنچی ہے یہ کوئی رے بو ہونا کا مطلب اس طرح نہیں ہے کہ اقیم السلام ہے یہ امر کا سیگا ودر بو ہننا ہے امر کا سیگا ہمارے پاس اگر آتا نا ایک حدیث میں امر کا سیگا دیکھ لیتے تو کہتے یہ فرض ہو گیا امر ہے امر سیگا ہے امر ہے جی فرض ہو گیا تو ودر بو ہننا بھی تو پھر سیگا ہے امر ہے نا مارنا بھی فرض ہو گیا ہے نہیں یہ تو مستحب بھی نہیں ہے سیگا ہے امر ہے جیسے میں ون تشروں پھر لاتے وقت تک وہ جمعے کے بعد کھنڈ پوڈ جاؤ زمین میں انتشر منتشر ہو جاؤ اور جا کے نوکری کرو اللہ کا فضل ڈھونڈو اب یہ سیدھے امر ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ حکم نہیں یہ جواز ہے اس میں جواز ہے اور جواز کی بھی وہ ہاتھ رکھی ہے کر چکا اور وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو سرجنش کے طور پر اسی طریقے سے اپنی بیوی کو وہ مرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ عہدے کی حیثیت سے جس طرح کوئی جج اپنے بیٹے کو بھی دیکھتا اس نے کرائم کیا آڈر دے دیتا ہے کا پھانسی پر لٹکا دو تو وہ بحثیت جج ہے بحثیت باپ نہیں وہ لٹکوا رہا اس اس طریقے سے وہ بحثیت قوام ایکشن لے رہا مسلم پروٹیکٹر کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اس کی حفاظت کرنی ہے اچھا جی وہ کنویں میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے تو اگر آپ دو چار لگا کے اس کو کنویں میں چھلانگ لگانے سے بچا لیں تو یہ اس سے بہتر نہیں کہ دو تفڑ لگے ہیں جان بچ گئی ہے اس کی دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جی بسم اللہ چھلانگ مارو بلکہ مجھے پانی نکالنے تو ذرا ڈونگا ہو جائے کنواں دو پھر دور سے مارو یہ پروٹیکشن کا استحقاق ہے کہ وہ اگر دیکھتے کہ نہیں بھائی ایک آدمی جان چڑھا رہا ہے اور وہ کوئی آگ لگانا چاہتی ہے اپنے آپ کو اور آپ نے پکڑ کے اس کو دو لگا دیے اور یہ دو لگانا جو ہے یہ بھی اللہ تعالی نے علاج کے طور پر بتایا ہے اور یہ علاج ہے ایک خاتون تھی ان کے اندر احساس جرم تھے معاملے اب گھر میں جو رشتے تھے وہ اس کو مارنے والے نہیں تھے بھائی چھوٹے تھے بڑی بہن کو مار نہیں سکتے باپ تھا کوئی نہیں شور تھا کوئی نہیں مر گیا ہوا آپ سمجھ لیں اس کو ہیٹیریا کے دورے پڑنے شروع ہو گئے مجھے آگ لگاؤ مجھے مارو میں مرنا چاہتی ہوں فلاں کرنا مائر نفسیات تین مہینے لگا رہا اس, نے اس کے بعد اس نے کہا یار کوئی ایسا رشتے دار ہو جو اس کے دو تین تفڑ مارے مامو اس کا ارینج کیا گیا اور مامو کو یہ کہا گیا کہ یار تم اس کو دو چار اور دو چار لگ اور وہ احساس اس کو تسلی ہو گئی نا کہ جو میں نے جرم کیا تھا اس کی سزا مجھے مل گئی ہے ختم ہو گیا میں مرنا چاہتی ہوں مجھے مار دو مجھے فلاں کر دو مجھے ڈینگ کر نفسیاتی ماہر نے علاج تجویز کیا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایسا رشتہ ارے کرو جس خاتون کو مار سکے اس کے ماموں کو سرگو سے لایا گیا اس کو کوئی دو چار تفڑ مارو یار ہم تو علاج کروا کروا کے مار گئے جناب وہ مار سے آرام آ گیا اب ٹھیک ٹھاک تو یہ علاج ہے یہ کوئی پریولیج نہیں ہے مرد کی کہ بھائی وہ آئے اور آتے ہی مرد ہونے کی حیثیت سے جناب روزانہ اس نے ٹائم رکھا ہوا کہ اتنے سے اتنے ٹائم تک جو ہے وہ واکنگ کرنی ہے اتنے اتنے ٹائم تک مارنا ہے وزلے بھون اور اس میں وہ بیٹی کو بھی مار سکتا ہے بہن کو بھی مار سکتا ہے اور بیوی بی کو بھی مار سکتا ہے لیکن وہ ان کی اصلاح کے لیے اور علاج کے لیے اب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر مارتا ہے فینتا نہ اگر وہ تمہاری اطاط کرنا شروع کر دیتی فلا بو آل ہی نہ سبیر مات ڈھونڈو کہ وہ جو تیسری کیٹیگری ہے تھرڈ ڈگری میں وہ بھی استعمال کر لوں بہنے ڈھونڈنا شروع کر دو واضح آرام آ گیا وہ بات سمجھ گئی بات ختم ہو گئی ہجر سے اسے سمجھ لگ گئی ہے وہی تو ایک رسی ہوتی ہے جس پہ بڑا مان ہوتا ہے اور کیا اس کا خونی رشتہ ہوتا ہے آپ سے نہیں ایک رسی سے آپ بند ہو جب اس کی کمزوری کا آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بی بی یہ رسی اتنی کمزور ہے کہ ابھی اس کی ڈور بارال ہمارے ہاتھ میں وہ جو ہے تم ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر دو اس چیز کو کہ جس رسی سے تم نے ہمیں باندھا ہوا بی بی وہ بڑی کمزور ہے بندے کی بچی بن کے رہو جو اس کو نہیں استعمال کر سکتے انہیں پتہ ہوتا یہ دو چار دن کوئی نہیں رہتا پھر معافی نامہ داخل کروا دے, دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا ان مردوں کو جو مارنے والے ہیں کہ دن کو مارتے ہو پھر پیچھے پیچھے پھرتے ہو رضی نامے کے لیے پر. معافی نامہ داخل کرتے ہو صبر کوئی نہیں تمہارے اندر پہ تو پھر کرتے کیوں بعد میں جو اپنی مٹی پلید کرنی ہے تو کیوں مارتے ہو تو اس میں وہ ہجر والا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم چھوڑ دینا اور ان کی طرف سے بھی تو وہی رسی استعمال ہوتی ہے نا ہمیں قابو کرنے کے لیے اور کیا ہے ہم کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم بدنی طور پر ڈرتے ہیں کہ میں مار کے دان توڑ دیں گے یا کوئی یہ ہے کہ ہمیں خرچہ نہیں دیں گی خرچہ بند کر دیں گی ہمیں قابو کرنے کے لیے ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کچھ کو کمزور ہونا ثابت کر دو تم اس پر وہ تھام مر جاتی ہے مطلب اکثر صاحب قابو میں نہیں ہے سمجھ لگ جائے گی آخر وہ جو نشوز ہو رہا ہے کس زور پر ہو رہا ہے بینس زور دیتی ہے تو کلے پہ زور دیتی ہے نا کلہ بندہ ہونا تو زور ہی نہ دے ہو. وہ کس بنیاد پر نشوز تیرے معافی ناموں کی بنیاد پر وہ نشوز کرتی ہے نا اسے پتا شام کو پھر انہوں نے میرے پیچھے پیچھے میری فیور گین کرنے کے لیے انہوں نے میرے پیچھے پھرنا ہے جب اسے پتا چل جائے کہ وہ بات کوئی نہیں ہے تیر کی طرح سیدھی ہو جائے یہاں تک مصنون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اس کے بعد انشاءاللہ میرا تو یہ تھا جمعہ پہ اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا تھا لیکن شاید اگلا جمعہ بھی لگے گا انشاءاللہ اسی موضوع پہ کریں الحمد الحمدللہ رب العالمین